آپ کی تفسیر کے درس میں حضرت مولانا اللہ صاحب جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی پشتو تفسیر قد وت نام خود وت القرآن کا تذکر و یہ تفسیر کن سے ملتی ہے ایک سہسہ چپائے حضرت حافظ العدیث مولانا دیت اللہ نے بڑی کوشش کی وقاری صاحب نے خدا جانے کے نسخہ مولانا سمیولک کے پاس مولانا شیر شاہ کے پاس بھی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا کچھ پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے حضرت اقدس محد العالم شیخنا و وسیلتنا اللہ حضرت مولانا سب بنوری فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر چپ گئی تو علوم میں شاہ کے ابواب کل جائیں گے